یہ ہم صرحہ نمبر دو سو دو سو پچانوے تین ہزار ایک سو پینسٹھ تین ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر حدیث ہے یہ بھی جناب ابو حرض روایت ہے وعنہو فاني انكرته فقال له رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال ان فيها لورقا قال فان ترى ذلك جاءها قال عرق نزعها قال فلعل هذا عرق النزعه ولم يرخص له في منه متفقن یہ حدیث روایت ہے جناب ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عربی آتے ہیں اور ایک آتے اور اور آیا کہنے لگا میری بیگم نے جنم دیا ہے بچہ لیکن وہ کالے رنگ کا ہے بچہ پیدا ہوا لیکن کالے رنگ کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ انکر ہو میں نے انکار کیا مطلب یہ ہے کہ انکار اس بات کی کیا ہے کہ یہ سفید کیوں نہیں ہے جب آپ بھی سفید ہے میں بھی سفید ہوں تو بچہ کال کہاں سے آ ہے تو مطلب یہ اس بات کی یہ تھا کہ اپنی بیوی پہ یہ شک کرنے لگا تو یہ تو مجھ سے نہیں ہے تو اس کا رنگ تو کالا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کیا علاج فرمایا وہ فرماتے ہیں فقال له رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل لك من ابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اونٹ وغیرہ ہے اونٹ پالے اب نے قال نعم وہ عربی نے فرمایا کہ جی ہاں میرے پاس اونٹ ہے قال فما الوانوها رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ان کے الوان ان کے کلرز کیا ہے کیا کیا رنگ ہے رزقی قال حمر اس نے فرمایا کہ سرخ رنگ کے بھی اونٹ ہے یعنی جو بران کلر کے ہوتے ہیں قال حل فیہا من اورق رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا کیا گری کلر کے بھی ہے خاکستری رنگ والے اورق بھی ہے قال ان فیہا لورقا عرابی نے فرمایا کہ بے شک ان اونٹوں میں ورقہ بھی ہے یعنی کہ یہ کیسے آپ گمان کرتے ہیں کہ یہ رنگ کے اونٹ کہاں سے آگے حالن کی تمہارے اونٹ تو کیا ہے, حمر ہے عمر کلر کے اندر یہ اور گیا الا عرابی کہنے لگا جا یہ تو ایک عرق ہے عرق سے مطلب کیا ہے ایک رگ ہے جو کہ ان میں چھل پڑا اور آ گیا ٹھیک ہے نا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلر ان کے آبا اجداد میں تھا وہی زندہ ہو گیا دوبارہ آ گیا یہ تو اس کے بیچ میں بنیاد میں ایک رنگ ان کے آبا اور اجداد میں اللہ نے رکھا تھا وہ رنگ پھر آ گیا فرماتے ہیں تو یہ خود اقرار کر گئے کہ وہ عرق ہے تو اس عرق کو انہوں نے کیا, کیا, کیا آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے جواب دیا دیے فلاح اللہ جاہ شاید یہ بھی تمہارے اجزاء آبا میں تمہارے نسل کے اندر ایک عرق ہو ایک بنیاد ہو ایک رگ ہو پرانی تو جس رگ کو کیچ لے آئے یہ بچہ تمہارے آبا اجداد میں کالے رنگ کا کوئی گزرا ہوگا تو وہی رنگ اس میں پھر تازہ ہو گیا اور رسوت نہیں دی رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ اس وط کو اپنے سے منتفی کر دے اس وط کو یہ کہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہے یا میرے نسب میں سے نہیں ہے کسی اور سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اس کا انتفاع اپنے آپ سے نہیں کرنی یہ اس کا نصب تم سے ہے اور تمہاری طرح منسوخ ہوگا اس طرح شکوں کے بنا پر اپنے نصب کو نہیں برباد کیا جاتا یہ تو عرق ہے عرق تو چلتا رہتا ہے کسی کے قسمت میں وہ نکل آتا ہے وہ اسی رنگ کا پھر وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو لہٰذا اس میں اس, ب... اس چیز کو بنیاد رکھ کر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عطبة بن بوقاص عهد إلى أخيه سعد بن بوقاص إن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال إنه ابن أخيه وقال عبد بن سمعة أخي فتفاوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله إن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتج بي منه لما رأى من شبهه بعطبة ہمارا وفی روایت یہ مسئلہ ہے لونڈی کے بارے میں کہ اس سے جو بچہ پیدا ہو گیا تو یہ کس سے ہو گیا اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عضبہ ابن ابی وقاس یہ عضبہ ابن ابی وقاس وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک شہید کیے تھے جنگ احد میں اسی نوار کیا تھا بعد میں شاید یہ مسلمان ہو چکا ہے اس نے اپنے بائی سعید ابن ابی وقاس سے کہہ ڈالا انہ ابن ولیدت زمعت منی کہا کہ جو زما کا ولیدہ ہے یعنی اس سے جو مولود ہے ابن ولیدہ جو زما سے ہے وہ مجھ سے ہے فق بھوی کا تو پھر جب یہ دودھ کا زمانہ اس کا پورا ہو جائے تو اس کو پھر کیا کریں آپ قبضہ کر لیں یہ میرا کیا ہے یہ مجھ سے ہے حالانکہ یہ سماج جو ہے یہ اس کی نہیں تھی لونڈی نہیں تھی بلکہ شاید اس کے زنا سے یہ دعویٰ کیا کہ یہ مجھ سے ہے اپنے بھائی سے کیا ڈالا تو یہ آپ لے لے پہ مکان عام الفتح جب عام الفتح ہوا یعنی مکہ فتح ہوا احدو سعد اس بچے کو نبی وقاص نے لے لیا اور یہ دعویٰ کر کے ان اب ہو ابن اخی یہ میرا بتیجہ ہے فقال اب ابن عبد ابن زما نے کہا کہ اخی یہ تو میرا بھائی ہے زماں کا جو ابد ابن زما ہے اس نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے یعنی ان دونوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا بچے کے بارے میں وہ کہتا کہ یہ میرے والد کی لوڈی ہے لہٰذا میرا بھائی ہے وہ کہتا کہ نہیں یہ مجھ سے ہے تو فتح وقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مسئلہ پیش کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے فقال دنیا رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کہ میرا جو بھائی ہے ابن, ابن, ابن, ابن اس نے میرے ساتھ عہد کیا تھا مجھے کہہ ڈالا تھا اس بچے کے بارے میں کہ یہ تم نے پھر لینا ہے عبد ابن زمان نے کہا, کہا کہ یا رسول اللہ اخی و ابن ولید ابی یہ میرا بھائی ہے اور یہ ولیدہ ہے میرے باپ سے یعنی یہ میرے باپ سے پیدا ہے ولیدہ الا فراشی اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہوا لاقیا عبد بن زما فرمایا کہ عبد ابن زما یہ تمہارا ہے الوالد للفرش وللآخر الحجر یہ بات یاد رکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ولد فراش کا ہوتا ہے یعنی جس کا منکوہا جس کی منکوہا ہو ولد کا نسبت اسی کی طرف کیا جاتا ہے اور آہر جو ہے جو زانی ہے اس کے لیے حجر ہے جس نے جنا کیا ہو تو اس کے ہے, ہے. لیے احتیاطی بھی پھر سودا ابنظام سے کہا کہ تم حجاب کیا کرو سودا بے انتظام کیونکہ کہ سودا بے انتظام بھی اس کی بہن بنتی تھی تو آپ کیا کرے اس سے کیونکہ اس میں اختلاف آ گیا کس سے ہے کس سے نہیں ہے لہٰذا شک پڑ گیا تو آپ اس سے جب بڑا ہو جائے تو پردہ کیا کرے اس بچے سے لما من شبه جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا شبہ دیکھا اتبا کے ساتھ کہ واقعی ابن اطبہ سے پیدا ہے اس نے زنا کیا تھا تو یہ تو آبد ابنظام کا حقت میں بھائی نہیں ہے لیکن ظاہری طور پہ تو اس کا بھائی شمار ہوگا آہر کے لیے حاضر ہے غلط آہر کا نہیں ہوتا تو مشابہات بچے کی اطبر کے ساتھ ہے تو پھر سودا بنتظام سے کہا جو رسول اللہ وسلم کی بیگم تھی کہ آپ اس سے پردہ کیا کرو اس آپ نے نہیں دیکھا اس بچے کو حتال کی اللہ یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات کر گئی دوسری روایت میں رسول اللہ وسلم نے یہ فرمائی کی تمہارا بھائی ہے اے عبد بن من اجل ولد اس وجہ سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اس بنا پر کہ اس کے والد کے بستر پر پہ پیدا ہوا تھا اور یہ لونڈی جو تھی اس کے والد یہ لونڈی تھی تو لہٰذا بچے کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے متفق وعنها یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ دخل علیہ میرے پاس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومین ایک دن وہو مسرور اس حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے خوشی خوشی کے ساتھ آئے میرے طرف فقال ای عائشہ فرمانے لگے اے عائشہ علم ترہ کیا تم دیکھتی نہیں ہے انا مجزز المدلجی دخلہ مجزز مجلجی جو ہے نا وہ آیا یہ کافا شناس تھا اللہ نے اس کو کافی شناسی کا علم دیا تھا اور ایک, تجربہ ہوتا ہے ایک ملکہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر ہوتے ہیں ہی چیزیں وہ قافے کو پہچان دیتے ہیں علم اور اسامت وزید آجیف نے جب اسامہ اور حضرت زید کو دیکھا وادی ہما خطیفہ ان دونوں کے اوپر ایک چادر سی تھی خدغتما ان چادروں سے اپنے سر کو ڈانپ لیا تھا وہ بدت اقدام نظر آ رہی تھی قدموں سے ان پہچانیا انحادام باز کہ المدل جی کہ یہ اقدام یہ قدم جو ہے بعض باز بازے سے ہے کیا مطلب یہ آپس میں لگتا ہے کہ بھائی ہے یعنی اس نے نصف کی طرف کیا فرما دیا اشارہ فرما دیے یہ آپس میں یہ قدم بعض بعض کی کیا ہے بعض کے لگتے ہیں تو کافی شناز لوگ جو ہے نا اس طرح چیزوں سے کیا کرتے ہیں وہ شناسا کر جاتے ہیں اور یہ پہچان جاتے ہیں جیسے کہ بخاری میں حدیث حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے جو حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا تھا حفشی نام تھا تو کچھ دو صحابہ وہاں گئے تھے ملنے کے لیے اور وہ حمص میں رہتا تھا شام میں کہتا کہ جب ہم چلے گئے تو ایک ان میں سے ایک بندے نے اپنے آپ کو پکڑی منہ پہ سر پہ لپیٹ کے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور حمزہ سے سلام کر کے بات چیت شروع کر دی اور کہہ دیئے کہ حمزہ مجھے پہچانا آپ نے اس نے اس کی پاؤں کی طرف دیکھا تو حمزہ نے جب دیکھا کہتا ہے کہ آ فلان جگہ پہ ایک آدمی تھے مکہ میں اس نے شادی کی تھی فلان عورت سے تو اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا تھا وہ بچہ میں لے جایا کرتا تھا دودھ پلانے کے لیے رضائی ماں کی طرف تو آپ کی ٹانگرے جو ہے نا پاؤں اسی طرف رکھتے ہیں لگتا ہے کہ وہی ہے تم اور حیثت میں یہ وہی تھے یعنی پچاس سال بعد بھی حفیظ نے اس صحابی کو پہچان دیا یہ تم تو وہ ہو یعنی اتنے وہ ذہین ہوتے تھے لوگ اور کافشناس ہوتے تھے تو یہاں بھی کافشناس نے یہ شناخت کر لی یہ قدم جو ہے باض باض میں سے ہیں متفق علی عن سعد بن ابي وقاص و ابي بكر حضر سعد بن ابي وقاص رضی اللہ تعالی اور ابو بکرہ یہ فرماتے ہیں قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من ادعى اله غیر ابيه وهو يعلم فالجنه عليه حرام متفق علی سعد نبی وقاص ابو بکرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا غیر ابی جو نسبت کرے دعوی کرے اپنی نسب کا اپنے والد کے ماسوہ کسی اور کی طرف اور اپنے والد کو حقیقی والد کو چھپائے وہ ہو عالم اور حال یہ ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں فلان سے ہوں میرا والد فلان ہے لیکن نسبت اپنی نسب کا فلان کی طرف کر رہا ہے تو اپنا نصب چینج کر رہا ہے تو پر جنت حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اس پر حرام ہے یہ مسالہ یاد رکھیں آج کل کے دور میں زمانے میں یہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے اور اکثر لوگ اس میں کیا کرتے ہیں بےحتی سے کام لیتے ہیں مثلا ایک کسی کی بیوی ہے اس نے طلاق دے دی اس سے بچا ہے اسے جا کے دوسری شادی کر لی کسی آدمی سے وہ بچہ ساتھ چلا گیا ماں کے ساتھ وہ بڑا ہوتا ہوا ہوتا ہوا اس بندے نے پال لیا تو جب اس کی بننے جاتے ہیں تو اس کا اصل والد کا نام لکھنا چاہیے نادر میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں جس نے پالا ہے اسی کا نام لکھ لیتے ہیں اپنے والد کا نام نہیں لکھتے وہ عورت نہیں لکھنے دیتی کیونکہ اس بندے نے اس کو تلاق دے دی غصے میں آ کے وہ کہتے نہیں اس کا والد وہ نہیں ہے یہ ہے چونکہ اس نے پالا ہے اللہ کی بندی پیدا کس سے ہے لہذا یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نصب کو نہیں چینج کر سکتے اس سے تو ہے ہی نہیں اسے تو پال ہے صرف جو نصبی باب ہے اس کا نام لکھنا چاہیے ایسا گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح اگر لڑکی ہے اس طرح لڑکی ہے بیچاری یتیم ہے یا متعلقہ بیوی کی کیا ہے یعنی بچی ہے کسی نے پال لی ماں کے ساتھ اس نے شادی کر لی تو جب شناطی اس کا بنے گا تو اصل والد اس کا نام لکھا جائے گا نہ کہ اس کا جس نے اس کو کیا تھا وسلم نے فرمایا کہ تم بے رغبتی نہ کرو اپنے والدین سے مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین سے اعراض نہ کیا کرو انکار نہ کیا کرو اور جس نے ہراس کیا اپنے والد سے کہ چلو میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں میں تم سے نہیں ہوں میرا باپ کوئی اور ہے اس طرح کہنا جو بھی اس طرح اپنے والد سے دیتا ہے قدر کا فراق وہ کیا ہوا وہ کافر ہوا کافر کے دو معنی ہیں کافر ہوا بہی معنی کہ اس نے کفرانی نعمت کی اللہ نے اس کی نصب کو ثابت کیا ہوا ہے کسی سے پیدا ہے لیکن اپنے والد کی نصب کوئی نفی کرتا ہے یہ کفرانی نعمت ہے کفر کا لغی معنی ہے یہاں یا فقاض کا بے شک اس نے کفر کیا کفر بئی معنی ہے کہ اس نے نسب چینج کیا نسک چینج کرنا یہ عائشہ اسی طرح راوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ سے غیور اللہ سے غیرتی کوئی نہیں ہے یہ حدیث کہاں رہا ہے باب اس میں وہ حدیث ذکر ہے راوی نے وہاں کیا کیا؟ ذکر فرمایا یا صاحب کتاب نے ذکر فرمایا سلاۃ خصوف کے قسم باب میں جو پہلی جلد مشکلات کی اس میں مم. یہ حدیث گزر چکی ہے فصل ثانی ہے یہ جناب ابو حرض اللہ سے یہ حدیث کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو حرض نے حادثیت سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لما نظرت آیت الملع جب ملعنت کی آیت اتری ہے فرمایا امراطین ادخلت اعلی قوم من سمین ہوم من سمین ہوم جو عورت بھی عورتوں میں سے جو کہ اپنے آپ کو داخل کرتی ہے اس قوم کے اندر جو کہ وہ ان میں سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ نسبت کرتی ہے اپنی برادری کی کسی اور برادری کی طرف جو کہ اس کے برادری میں سے ہے ہی نہیں نصب بدل رہی ہے یا قوم بدل رہی ہے تو فلحی سدمین اللہ فیشی پھر اللہ کے رحمت میں یا اللہ کے دین میں وہ کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں یہ کہاں بھی شمار نہیں ہے اس نے یہ گڑبڑ کیوں کی لہٰذا یہ وعید ہے اس کے لیے اور یہ کیا ہے سرزنش ہے اور دوسری بات غالمیت اول اللہ اللہ ہو ہو اور اللہ جلشان اس طرح عورت کو کبھی بھی اپنے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے یعنی جو اللہ نے جنتیں بنائی ہے جنت بنائی ہے اس کے لیے تو اس سے اللہ محروم کر دے گی اس عورت کو اللہ جلشانو اس جنت میں نہیں جانے دے گی دیں گے, دیں گے. لہٰذا اس طرح کرنا یہ ایک قسم کی کیا ہے یہ شدت تخلیذ ہے اس حکوم کے کہ اپنے نصب کو اپنی قومیت کو اب چینج نہ کیا کرے وہی جہد و کوئی آدمی بھی ایسا اگر جان بوجھ کر اپنے غلط سے انکار کرتا ہے یہ بیٹا میرا نہیں ہے وہ انضور وی اور یہ دیکھ بھی رہا ہے اس کی طرف جی سے مراد یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ یعنی الولہ رجول الرجل جسے مراد یہ ہے کہ قلت شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بھی شفقت نہیں ہے کہ بیٹے کے سامنے کہہ رہے کہ میرا سے نہیں اس کی کساوت قلب اور غلظت قلب پر کیا ہے یہ دلیل ہے یا دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے غلط کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کی کیا ہے اس کو علم ہے پتہ ہے کہ یہ مجھ سے ہے اس کے باوجود انکار کرتا ہے جب انکار کرتا ہے تو استجاب الله منه اللہ, اللہ جل شانہ بھی اس سے حجاج فرمائیں گے اللہ بھی فرمائیں گے کہ چلو آپ میرے بندے نہیں ہیں میرے سامنے مت ایا کرو اللہ کی دیدار اس کو نصیب نہیں ہوگی وفاضحہ علی رؤوس الخلائق اللہ جل شانہ اس طرح انسان کو رسوا فرما دیں گے علی رؤوس الخلائق سب خلائق کے سامنے ان کے سامنے اللہ جل شان و روز قیامت رسوا کر دی ہے اولین میں بھی آخرین میں بھی تو اس طرح یہ نصب سے نفی کرنا نصب سے انکار کرنا والد ہو یا والد ہو اس کی کیا ہے شدید وعید آئی ہے اس کی اجازت نہیں ہے رواح والنسائی والدارمی. وعن ابن رضی اللہ تعالی عنہما عبد الباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگے اِنَّ لا یا رسول اللہ میری بیوی ہے ان علی امراطن میری ایک بیوی ہے لا تردو سن وہ کبھی کسی کا ہاتھ لوٹاتی نہیں ہے دور نہیں کرتی جو اس کو لمس کرتا ہو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس کو ہاتھ لگاتا ہے کوئی بھی ہو تو وہ عورت میری ایسی ہے کہ اس کے ہاتھ کو روکتی نہیں ہے منع نہیں کرتی ہاتھ لگانے دیتی ہے کالن صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلق طالاب دے دو چھوڑ دو اس طرح عورت کو مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی یہ کیا ہے مائل ہوتی ہے مردوں کی طرف کوئی بھی ہاتھ لگائیں تو وہ روکتی نہیں ہے من نہیں کرتی کیوں کہ عورت کا اپنا ایک عزت ہے حیا ہے اس کے اندر وہ کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں آنے دیتی لیکن یہ جب کچھ کہتی نہیں ہے تو لہٰذا تلاق دے دے اس آدمی نے کہا کہ تلاق بھی نہیں دے سکتا انی او ہبو آدمی نے کہا کہ بے شک میں محبت کرتا ہوں اس سے تو میں طلاق کیسے دے دوں تو میری تو بڑی محبت ہے اپنی بیگم کے ساتھ لیکن یہ ایک ایب ہے اس کے اندر تو اس ایب کا کیا کروں قال کال ایزن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ اس کو رکھو اپنے پاس طلاق مت دو اور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو نصیحت کرو دیکھ بھال کرو تاکہ یہ کام نہ کرے ٹھیک ہے نا غیر مرد کے سامنے اس کو پردے میں رکھو نہ دے دو تاکہ کسی کا ہاتھ اس تک پہنچ نہ سکے رواہ ابوداود والنسائی وقال النسائی احد ابن عباس احدهم لم الروۃ یہ حدیث کسی نے عبداللہ ابن عباس تک پہنچا دیا صنعت کے لحاظ سے اور کسی نے نہیں پہنچایا قال هذا الحديث ليس بثابت اور کسی راوی نے یہ بھی محدث نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے یعنی بثابت سے مراد یہ ہے کہ اس کا وصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹھیک ہے نا جس سند صحیح کے ساتھ یہ کیا نہیں ہے ثابت نہیں ہے بہرحال اس میں اختلاف حضرت عمر ابن شعباب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں تو یہ حدیث انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے اللہ جل شان وین سب بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما صفود و سلام علی المرسلین والحمدللہ برد العالمین